Paradise Lost By John Milton Tehrir or Peshkash Sayyid Irfan Ali www.server555.com اس عظیم ادبی کارنامے کی ابتدا میں ملٹن اپنی مصنوعی طویل نظم کا موضوع بیان کر رہا ہے یعنی آدم کے جنت سے نکالے جانے پیراڈائز لاسٹ کی وجوہات اور جیزس کرائسٹ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ قربانیاں جن سے انسانی دکھوں اور تکالیف کا ازالہ ہوا ملٹن شاعری کی پاک اور مقدس دیوی سے مخاطب ہے اور اس سے درخواست کر رہا ہے کہ وہ اس میں ہمت پیدا کرے کہ وہ بتائے انسان کی پہلی حکم عدولی ڈس اوبیڈینس کے بارے میں جو کہ اس نے جنت کے ممنوع درخت فار ٹری کے ذائقے کو چکھ کر کی جس سے جنت اسے چھین لی گئی اور یہی چیز دنیا میں ہماری ہر قسم کی تکالیف کا باعث بنی اور موت بھی اسی سے آنی شروع ہوئی لیکن پھر مسیحا نے وہ کھویا ہوا مقام دوبارہ دلایا میں اسی شاعری کی دیوی سے درخواست کر رہا ہوں جس نے اس گڈریے یعنی موسا علیہ السلام میں جوش پیدا کیا اور اب اور سائنا کی پہاڑیوں پر جس نے اسرائیلیوں قدیم یہودیوں کو یہ بتایا اور اس چیز کی تعلیم دی کہ یہ زمین و آسمان سخت ابتری و بدنظمی نظمی کے دامن سے کس طرح تخلیق کیے گئے یا پھر سائن کی خوش منظر پہاڑی جس پر یروشلم تعمیر کیا گیا تھا اور سلوہ کی ندی جو یروشلم میں خدا کے مندر کے پاس سے تیزی سے بہتی ہے اور تمہیں خوشی دیتی ہے سائن اور سلوہ جیسی عظیم جگہوں کا واسطہ اے مقدس آسمانی خیال روح شاعری بلند تر موضوع کے اس گیت کے لکھنے میں میری مدد فرما یہ موضوع تو کلاسیکی یونانی شاعروں سے کہیں بلند تر ہے جنہوں نے اپنی مدد ماؤنٹ ہیلیکون سے لی میں تو ایک ایسے موضوع کا انتخاب کر رہا ہوں جس پر اس سے پہلے نہ تو نظم میں لکھا گیا اور نہ ہی نثر میں اے میرے خدا تمہارے نزدیک ایک پاکیزہ دل تمام عبادت گاہوں سے بہتر ہے مجھے راستہ دکھاؤ کیونکہ تم ابتدا سے اس وسیع و عریض کائنات پر محیط ہو اور اسے تم نے ہی تو زندگی دی ہے لہذا میرے اندھیروں کو اجالوں میں بدل دو میری خامیوں کو دور کرو اور اس عظیم مقصد کے لیے مجھے عظیم سوچ دو تاکہ اس بڑے موضوع کے ذریعے سے میں بیان کر سکوں کہ خدا انسانوں سے کس قدر محبت کرتا ہے اور اس کا برتاؤ انسان کے ساتھ کس قدر انصاف پر مبنی ہے نازم کا موضوع اپنے جنت سے نکلوائے جانے کے انتقام کے طور پر شیطان کا بدلہ لینا اور آدم کو بھی جنت سے نکلوا دینا وہ وجوہات مجھے بتاؤ جن کے باعث ہمارے بزرگ آبا اجداد بھٹک گئے گمراہ ہوئے کیونکہ خدا نے تم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھی ہے نہ ہی جنت نہ ہی دوزخ خدا تو ہمارے بزرگوں سے بے حد محبت رکھتا تھا اور وہ تو در حقیقت تمام ہی چیزوں کے مالک تھے مگر صرف ایک چیز سے انہیں منع کیا گیا تھا تو انہوں نے خدا کی نافرمانی کیوں کی انہیں اپنے راستے سے کس نے بھٹکا دیا انہیں سب سے پہلے کس نے خدا کی نافرمانی پر راغب کیا یہ شیطان ہی تھا یہ غدار تھا اور اسی وجہ سے انتقام کا بے حد جذبہ رکھتا تھا اور اسی جذبے نے اسے مجبور کیا کہ وہ ایو یعنی کل انسانوں کی ماں ہوا کو دھوکہ دے اس کے تکبر کی وجہ ہی تھی کہ وہ کچھ دوسرے باغی فرشتوں کے ساتھ جنت سے نکال دیا گیا اب اس شیطان کی خواہش یہ تھی کہ اس کا مقام خدا کے برابر ہو اور اسے اس چیز کا یقین بھی تھا کہ وہ یہ مقام حاصل کر لے گا اپنے اسی نظریے کی وجہ سے اس نے خدا کی بزرگی اور برتری کو چیلنج کر دیا جس سے جنت میں ناپاک جنگ کی ابتدا ہوئی اور اس کا نتیجہ کیا تھا شیطان کی شکست خدا نے اسے جنت سے نکال دیا اور جہنم میں پھینک دیا جہاں مکمل اندھیرے ہیں آگ ہے اور تباہی و بربادی ہے چونکہ اس نے یہ جرت کی تھی کہ وہ خدا سے بغاوت کرے اسی لیے آگ کے عذاب کے اندر سخت زنجیروں سے باندھ دیا گیا اور اس کی یہ سزا تجویز کی گئی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی عذاب میں مبتلا رہے شیطان جنت سے نکال کر جہنم میں پھینک دیا گیا جنت سے نکالے گئے اپنے زلیل دہشت ناک ساتھیوں کے ہمراہ وہ نو دن اور نو راتوں تک گھبراہٹ کی حالت میں آگ کے گڑھے میں ادھر ادھر لڑکتا رہا وہ مرا نہیں کیونکہ اسے ہمیشہ زندہ رہنا تھا اسے یہ بات سخت پریشان کر رہی تھی کہ اس سے خوشیاں چینی جا چکی ہیں اور اسے ہمیشہ دکھ درد میں رہنا ہے اور اب اس کے نصیب میں خدا کا مزید عذاب ہی ہے اس نے جب اپنی غمگین مگر شدید نفرت ضد اور غرور میں بھری ہوئی آنکھوں سے ارد گرد دیکھا تو جہاں تک اس کی نظر گئی خوفناک منظر اور عذاب نظر آیا یہ تھا چاروں طرف سے بند ایک قید خانہ آگ سے بھرپور ایک بھٹی مگر اس بھٹی کے آگ کے شولوں سے روشنی کے بجائے اندھیرا ہی نکلتا تھا دہشت اور خوف زدہ کر دینے والی یہ وہ جگہ تھی جہاں کبھی ختم نہ ہونے والے ایندھن سے آگ کو پھیلا دیا گیا تھا نہ تو یہاں کوئی امید تھی اور نہ ہی آرام مگر صرف عذاب جس نے کبھی ختم نہیں ہونا تھا خدا نے جو کہ سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے ان باغیوں کے لیے ایسی جگہ پہلے سے ہی بنائی ہوئی تھی جہنم کا یہ قید خانہ اس جگہ سے بالکل مختلف تھا جہاں وہ پہلے رہتے تھے اور جنت اور خدا سے تو اس کا فاصلہ بے حد ہی زیادہ ہے اس کے ساتھ ہی غم اور پریشانی میں مبتلا ہیں اور شدید آگ کے سیلاب سے سخت پریشان اس نے اپنے نزدیک بیال سبب کو دیکھا جو کہ طاقت اور گناہ دونوں میں ہی اس کے بعد دوسرے نمبر پر تھا شیطان نے اسے فخری انداز سے مخاطب کر کے جہنم کی اس خوفناک خاموشی کو توڑا شیطان کا بیال زبب سے پہلا خطاب ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی اور اب ہماری خدا سے ہمیشہ ہمیشہ جنگ جاری رہے گی میرا خیال ہے کہ تم وہی ہو جو کہ میرے سب سے طاقتور ساتھی تھے جو کہ جنت کی روشنیوں کے شاندار ماحول میں بہترین لباس میں رہتے تھے مگر اب تم کتنے بدل چکے ہو اور کس قدر شکست کھائے ہوئے لگتے ہو یہ کتاب مکمل سننے اور پڑھنے کے لیے سید عرفان علی ڈوٹ کوم کی ممبر شپ حاصل کریں जहां सैकड़ों तराजिम ऑडियो और टेक्स्ट में मौजूद हैं आपका शुक्रिया